الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام وذكروا كما هداكم و کن تم من لَمِنَ ہی <دوالين> اس آیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کل یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں تجارت کے بارے میں منع نہیں کیا خرید و فروخت تجارت کی حج کے اندر اجازت دی ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جاہلیت کا ایک کام تھا کہ جو بڑے بڑے عکاس جیسے بازار لگتے تھے اور بہت تجارت کا کام ہوتا تھا دور دور سے لوگ آتے تو حج ہمیشہ تجارت کا بھی ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ایک عبادت ہے تو اب اس عبادت کو تجارت وغیرہ کے سے ملوث کرنا اور اس کو ان کے ساتھ ملانا درست نہیں ہوگا عبادت میں نقص پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تصحیح فرمائی یہ کہہ کے کہ لئی سا علیہ کم ان تب تبو فضل ربکم کہ تجارت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کو تم جاری رکھو حج میں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے حلال کمانا اور اس کے لیے کوشش کاوش کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا خرید و فروخت کرنا یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی مانے نہیں ہیں اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو تمہیں رہبانیت سکھاتا ہے تمہیں ترک دنیا کا سبق پڑھاتا ہے نہیں بلکہ تم دنیا میں رہتے ہو دنیا کے مسائل تمہارے سامنے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو حج چونکہ بہت بڑا اجتماع ہے ہمیشہ ہی بہت بڑا اجتماع رہا ہے اور جوں جوں دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو حج کے اندر آنے والے لوگوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے تو اور پھر یہ دنیا بھر سے چیزوں کا وہاں پہنچنا اشیاء کی خرید و فروخت تجارت تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کی اجازت دی ہے تو پہلے حصے میں تو یہ بات ہے آگے فرمایا فَائِدَا أَفَزْتُم مِّنْ عَرَافَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَرْ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ تو کل میں نے حج کی ایک بنیادی سا ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھا تھا تاکہ یہ ساری باتیں سمجھنے میں آسانی رہے جب نو ذی کو ارافات میں وقوف کرتے ہیں غروب آفتاب تک اور پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو واپس آ کے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے اور مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ مزدلفہ میں ادا کرنا ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا اور بلکہ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو افز تم ان جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فض المشر الحرام مشر حرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو رات وہاں گزار کے مزدلفہ میں فجر کی نماز کو اول وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے پھر آپ مشرح حرام کے پاس آئے یہ مشر حرام کیا ہے یہ ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کے اندر مشر حرام ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو یہ اعزاز عطا فرما دیا صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کے لیے ایک اعزاز بنا دیا اور اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو مشر حرام کہہ دیا یہ شاعر سے ہیں شاعر اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جن جن جگہوں کو جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنا دیا عبادات کے لیے مخصوص کر دیا یہ شاعر اللہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو مزدلفہ ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے منا اور عرفات کے درمیان وہ اس بڑے میدان کے اندر وادی ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اندر یہ وادی ہے اس وادی کا نام مزدلفہ ہے تو اسی مزدلفہ کے اندر پھر بڑے پہاڑوں کے نیچے ایک چھوٹی پہاڑی ہے اس کا نام ہے مشر حرام تو یہاں پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اذکار کیے جائیں اللہ سے دعائیں کی جائیں کثرت سے دعائیں کی جائیں اور وقت گزارا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پھر اس کے بعد جب دن کی روشنی پھیل جائے لیکن ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو تو پھر وہاں سے مزدلفہ سے منا کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم عرفات واپس آؤ تو واپس آ کے منا جانے کی بجائے مزدلفہ میں رکو مزدلفہ میں ٹھہرو اور مشر حرام کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت لگاؤ یہ بھی حج کا ایک باقاعدہ رکن مقرر کر دیا گیا مناس کے حج میں اس کو شامل کر دیا گیا یہ مزدلفہ کا ٹھہرنا مشر حرام کے پاس آ کے ذکر کرنا یہ اور پھر یہاں این دل الحرام حرام کہا یہ بہت حکمت کی بات ہے صرف یہ نہیں کہا کہ مشر حرام آ کر تم ذکر کرو یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا فض گ روح ہو الحرام دل مشاء الرحرام حرام کے نزدیک آ کے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یہ اندہ کے اضافے کے ساتھ بہت بڑی گنجائش نکل آئی کہ اس میں پھر اس وقوف کے لیے اس ٹھہرنے کے لیے سارا مزدلفہ موقع بن گیا اگر یہ نہ کہا جاتا تو پھر تو لازمی تھا کہ یہی ضروری ہوتا کہ پہاڑی کے پاس آئیں پہاڑی کے اوپر چڑھیں یا پہاڑی کے نزدیک یہ نیچے طے میں کھڑے ہو کر آپ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے عند مشر الحرام کہہ کے گنجائش پیدا کر دی اب سارا مزدلفہ جو ہے وہ موقف ہے یعنی دیکھو نا پچیس تیس لاکھ بندہ تقریباً ایک حج کے اندر آج کل ہوتا ہے پچیس تیس لاکھ افراد جہاں ہوں گے اور سب نے پھر ایک ہی وقت میں وقت اس کا خاص ہے ہاں جی رات مزدلفہ میں ٹھہر کے فجر کی نماز ادا کر کے مشر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ رکنا ہے وقت گزارنا ہے اب پچیس لاکھ افراد کا رکنا ایک چھوٹی سی پہاڑی کے گرد کتنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ کے کہ اندل مشعر الحرام یہ کہہ کے سارے مزدلفہ کو پوری وادی کو یہ موقف بنا دیا تو فجر کی نماز ادا کر کے مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں رک کے دعائیں کی جائیں کثرت سے دعائیں کی جائیں جس طرح عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور پھر یا اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی عرفہ میں عرفات کے وقت جب وقوف ہوتا ہے اور لوگ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ آس پہلے آسمان سے اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے رحمت کی محبت کی تو یہ وقت بھی بڑا ہی دعاؤں کا وقت ہے اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں آ کر پھر رات گزارنا تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سو گئے اور پورا وقت سوتے ہی رہے حتیٰ کہ آپ نے یعنی فجر کی نماز ادا کی ہے درمیان میں تہجد وغیرہ بھی نہیں پڑی کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جب پیدل حج ہو تو پھر ظاہر ہے یہ سفر اتنا طویل ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی سہولتیں دی ہیں فجر کی نماز ادا رات سارا آرام کرو فجر کی نماز ادا کر کے پھر دعاؤں اور اذکار کے اندر وقت گزارو تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ اکبر اگرچہ بعض اوقات آج کل مجبوریاں ہیں عدد بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جب آپ نے حج فرمایا تو مختلف روایات ہیں ایک لاکھ کے قریب عدد بنتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہوتے تھے یعنی ایک لاکھ بھی کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے بہت بڑا عدد ہے آپ دیکھیے کہ جب سواریاں بھی پاس ہوں تو ان کو کتنا بڑا پھیلاؤ ہوگا ایک لاکھ کا یہاں دس ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جاتے ہو جائے تو اس کو ملین مارچ کہتے ہیں لوگ ہاں جی آج کل کی سیاست میں دس ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کو ملین مارچ کہتے ہیں ملین کتنے کا ہوتا ہے دس لاکھ کا ہاں جی تو ایک لاکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر لوگ تھے ہاں جی تو کتنا پھیلاؤ ہوگا اچھا آج کل اگر پچیس تیس لاکھ افراد یعنی موجود ہوں تو بتائیے کہ کتنا پھیلاؤ ہوگا انسانوں کا اللہ پر تو یہ ذکر اور دعا بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بڑا ہی مقبول وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور فرمایا وز کو روح کما اور ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایک وہ طریقے تھے جو لوگوں نے آ, مکہ والوں نے سرداروں نے اور ادھر ادھر کے لوگوں نے حج کے اپنے اپنے طریقے شروع کر رکھے تھے ہاں جی انہوں نے اپنے انداز سے یہ کام حج تو کرتے تھے لیکن ان کے اپنے طریقے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے طریقے نہیں چلیں گے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے جو رہنمائی دے رہا ہے اس کے مطابق تم نے یہ سارے مناسب ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق کرنی ہے اس سے لوگوں یہ سمجھ آتی ہے بات کہ دین جو رسم و رواج کے نام پہ بنا ہوا ہو لوگوں کی عادات و اطوار پختہ ہو گئی ہوں اور اس کے اس کو لوگ بہت ضروری سمجھتے ہوں ان چیزوں کو خاص طور پر ختم کرنا ضروری ہوتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ دعوت کا اس کو موضوع بنا کر جو رسم و رواج کے سلسلے ہیں اور لوگوں نے اپنے طور پر جو چیزیں دین کے اندر بنا لی ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے نادل ہوئے ہونے والے دین کو قائم کرنا لوگوں کو سمجھانا اس کے اوپر عمل کرنا اور کروانا اس کی ترغیب دینا اس کے لیے دعوت دینا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے تو وہ طریقے چھوڑو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یہ پرانے جاہلی دور کے طریقے عربوں کے اپنے رسم و رواج کے سلسلے ان کے مطابق نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہدایت کے مطابق تم نے یہ امور طے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے حافظ عبدالسلام صاحب نے یہاں جو اس کے اندر چیز بیان کی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دو تھے نا عرب مشرقین عرب حج کرتے تھے تو الفاظ تو وہ بھی یہی کہتے تھے لبیک اللہ لبیک لبع لا لاشریک لقا اللہ شریکن لکا تم لکوہ وما ملک یہ یہ ان کا طلبیہ تھا اور ایشے مکہ کا مکہ کے لوگوں کا مشرقین مکہ کا وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں لا شریکہ لکا تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریکن مگر وہ شریک لکا تیرا تم لے کو جس کا تو خود مالک ہے وما ملک وہ خود کوئی مالک نہیں ہے گویا کہ جس کو تو نے اپنا شریک خود بنا لیا ہم نہیں بناتے جس کو تو نے اپنا شریک خود بنا لیا اس کو تو ہم مانتے ہیں یہ ان کا انداز فکر تھا یہ ان کی توحید تھی جیسے صوفیاء کی توحید ہوتی ہے یہ لوگوں نے اپنی اپنی توحید کے لیے اپنے اپنے طریقے گنجائشیں نکال نکال کے وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ یہ لفظ بولا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو پھر تم کیسے کسی کو شریک قرار دو لوگ دے لو گے پہلے وہ انہ اللہ اسما ان سمئی تمہا ان تم با کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام رکھ لیے ہیں یہ فلانا ہے جی یہ فلانا ہے یہ اتنا طاقت کا مالک ہے یہ یہ یہ خدا جو ہے یہ فلاں کام کرتا ہے تو یہ یہ خود انہوں نے اور ان کے باپ دادا نے یہ کچھ نام رکھ دیے ہاں جی ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اللہ کا شریک بنایا بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے تو یہ یہ اس کو اس کی نفی ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ سکھایا وہ کیا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک الک لبیک ان الحمد نعمت ملک لا شریک الک یعنی اس کے اندر ہر شریک کی نفی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے تو ہم والے کہتے تھے ہم نہیں اللہ تیرا کوئی شریک بناتے ہاں لا شریق کا یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہماری طرف سے تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریح کا لاکا تم لے کو مامالک ہاں جس کو ت نے اپنا شریک خود بنا لیا اس کو ہم مانتے ہاں ویسے آپ نے سنا ہوگا یہاں بھی ہاں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اتنے اختیارات دے دیے غوث پاک جو ہیں ان کو جناب اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات دے دیے اللہ نے دیے ہیں نا بھئی اس میں کسی اور کا تو کوئی دخل نہیں ہے تو اس کو تو جناب بڑا بڑا پختہ عقیدہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے یہ اختیار دیا ہے یہی وہ شرک تھا جو مکہ والوں کے اندر موجود کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شریک بنائے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کے اندر تقسیم کر دیے ہیں تو اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا ہاں جی تو اللہ نے بنائے ہیں ہم نے تو صرف ماننے ہیں ہم نے بنائے نہیں ہیں یہ بات مکے والے کہتے تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ کہتے تھے او فرمایا پس کو روح ہو کما ہدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے وہ کیا ہے اللہ کا قرآن جو توحید سمجھاتا ہے ہیں جی جو عقیدہ بناتا ہے اور حج کے سلسلے میں تلبیہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنی امت کو سکھایا ہے سمجھایا ہے اس کے اندر صاف بات ہے کہ لا شریک اللہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اللہ نے اپنا شریک کوئی بنایا ہے نہ ہم اللہ کا کسی کو شریک بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بنایا نہ تخلیق کے امور میں نہ تدبیر کے امور میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک بنایا ہی نہیں ہے جب اللہ نے نہیں بنایا تو ہم ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے جو بات اللہ نے تمہیں سمجھائی ہے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تم نے کرنا اللہ اکبر و ان کن تم قبل ہیلین اس سے پہلے تو تم ناواقف تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں دین کے نام پر بہت ساری بہت ساری چیزیں گھڑ لی گئی تھیں یہ سب کچھ اس اس گمراہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر دین کے نام پر جو چیزیں بنا لی جائیں گھڑ لی جائیں ان کو دین بنا کر عام کر دیا جائے لوگ ان کو تسلیم کریں اور ان کو اپنی عبادات کا حصہ بنا لیں ایمانیات میں شامل کر لیں یہ سب گمراہی کے دروازے کھولتی ہیں چیزیں تو فرمایا اس سے پہلے تو گمراہیاں ہی گمراہیاں تھیں اس میں ہدایت والی کام بات بہت کم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ تمہیں اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا سمجھا دیا اب اس کی پیروی کرنی ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلنا اس سے یہ بھی بات وعدے ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اللہ کے دین میں بیان کریں وہ حق ہے وہ ہدایت ہے اور جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ سب گمراہی ہیں. وہ سب گمراہی ہے بدعت جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے حالانکہ بدعت اچھائی کی بنیاد پر آتی ہے کبھی کسی نے برائی سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو دین نہیں بنایا بلکہ اچھا سمجھ کے اجر و ثواب کا باعث قرار دے کے اور جناب اور پھر وہ چیزیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں اور دلیلیں دے دی جاتی ہیں تو یہ جو بدعت ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کا مقابلہ عام گمراہیاں فسق و فجور بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی تو اس سے ایمان تباہ ہوتا ہے عقیدے برباد ہوتے ہیں ثم دو من حی سفاد الناس فر اللہ ان اللہ غفور الرحیم ثم عفیدو پھر لوٹو تم من حئی جہاں سے افاد لوٹیں لوگ وسط فرال اللہ اور اللہ سے استغفار کرو اللہ سے مغفرت طلب کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہاں جی افیز وفاد الناس پلٹو تم وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں حج ہمیشہ سے جاری رہا جاہلیت میں جب حج ہوتا تھا تو عام لوگ تو عرفات جاتے منا سے عرفات جاتے اور جا کے وہاں سے وقوف کر کے واپس پلٹتے لیکن قریش مکہ عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہے یہ جو ہے نا جی مزدلفہ یہ مشر حرام یہ حدود حرم کے اندر شامل ہے سمجھا گئے یہ حدود حرم کے اندر شامل ہے لیکن عرفات کا جو میدان ہے وہ حدود حرم میں نہیں ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے تو قریش مکہ جب چلتے حج کے لیے تو وہ مزدلفہ میں ٹھہر کے واپس آ جاتے مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے کیوں کہ یہ کہتے کہ بھائی ہم عام لوگوں سے ذرا زیادہ معزز ہیں زیادہ محترم ہیں قریش ہیں تو پھر ہم جو ہے نا جی حرم کے اندر رہ کر حج کریں گے ہم حدود حرم سے باہر جانا پسند نہیں کریں گے تو عام لوگ تو عرفات میں جایا کرتے تھے قریش مکہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور سمجھایا کہ یہ غلط طریقہ ہے افیظ من حیث و افاد اناس جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹ کے آؤ گویا کہ تم بھی عرفات میں جاؤ وقوف عرفات اسی لیے یعنی اس جاہلی طریقے کو ختم کرتے ہوئے حج کا جو بڑا رکن قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے الحج عرفہ میدان عرفات میں پہنچنا وہاں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے کیونکہ مکے والے قریش یہ نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا تھا اور مزدلفہ سے واپس آتے اپنے آپ کو عام لوگوں سے دوسروں سے زیادہ معزز و محترم قرار دیتے اور یہ کہتے کہ ہمارا حج تو حدود حرم کے اندر ہے عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے تو وہ مزدلفہ سے واپس آتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے اور فرمایا جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں جا کر واپس آیا کرو اب اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کا یہ اعزاز نہیں ہے کہ اس کو جناب بطور خاص کوئی مقام دے دیا جائے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے یہ طریقہ نہیں ہے اسلام اللہ کا دین ہے سب انسانوں کے لیے برابر یہ دین کے جتنے ارکان ہیں جی یہ سب سب کے لیے نماز نماز یہ صرف غریبوں کے لیے تو نہیں ہے نا یعنی نماز ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے نماز ہے امیر ہے غریب ہے کسی رنگ سے کسی نسل سے کسی علاقے سے مکے کے رہنے والا مدینے کے رہنے والا جہاں کا بھی ہو جو بھی ہو سید زیادہ ہو نماز سب پر فرض ہے روزہ سب پر فرض ہے یہ نہیں ہے کہ روزے صرف غریبوں کے لیے جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہاں جی امیروں کے لیے روزے ہی نہیں ہے نہیں وہ بھی اسی طرح حج کا معاملہ ہے حج یہ ایسے ارکان ہیں عبادات کے ایسے معاملات ہیں سب کے لیے برابر ہیں اس سے بہت بڑی اصلاح ہوتی ہے یہ جو اعزازات بنتے ہیں نا قومی نسلی اعتبار سے تو اسلام میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اعزازات کوئی چیز نہیں ہے یہاں تو سبحان اللہ سب بالکل برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں برابر اطاعت میں برابر امور میں ٹھیک ہے یہ اللہ یہ بلاء الفد ال آباد انفرز کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دے دیا یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے کسی کا قد لمبا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے ہاں جی کسی کی شکل کسی طرح کسی کی یہ سارا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے ہاں جو دین ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور جو شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے نا کہ ہم تو چونکہ فلاں ہوتے ہیں ہاں جی ہم تو نسلی اعتبار سے فلاں ہیں ہمارا اعزاز یہ ہے سمجھو یہ پکا ہی گمراہ ہے اس کا اس کا بیڑا ہی غرق ہے اس شخص کا یہ بیچارہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور پھر وہ دوسروں کو بھی بڑا گمراہ کرتا ہے ہاں جی فرمایا تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوڑتے ہیں وس تک اللہ اور اللہ سے بخش طلب کرو سبحان اللہ حج کا رکن ادا کیا عرفا پہنچے عرفات سے پھر مشر حرام آئے مشر حرام سے پلٹ کر مینا میں پہنچے یہ ایک یعنی سفر جو ہے وہ حج کا منا میں آ کر مکمل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو تم نے کیا یہ جا کر وہاں سے واپس پلٹ کے آئے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے حج کر لیا تم نے اتنا بڑا کام کر لیا کوئی اللہ پر احسان کر دیا نہیں بلکہ یہ عبادات کے سارے امور طے کر کے مناسق ادا کر کے پھر اس خیال میں رہا کرو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو جب واپس پلٹو تو وس اللہ اللہ سے مغفرت طلب کرو جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کام پورا ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا میں حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا مجھ سے کون سی کتا رہ گئی کون سا لفظ میری زبان سے بولا گیا یا کوئی چیز میرے رویے میں ایسی آ گئی جو حج کے سلسلے میں اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بنتی ہے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو پھر یہ سوچتا ہے تو بندہ پھر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور دیکھو نماز ہے نا نماز پڑھی ماشاءاللہ اللہ نماز اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے معراج ہے مومن کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے نماز کا سلام پھرتا ہے سلام پھرتے ہی ہاں جی پہلے تو بالکل سکون ہوتا ہے پھر جب سلام پھرتا ہے تو اونچی آواز سے کیا کہنا ہے اللّہ اکبر استحفر اللہ استحفر اللہ استحفر اللہ نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی نے بنایا تین بار استغفار کہو کام بڑا اچھا کیا تم نے نماز پڑھی اللہ کی خاطر اتنا بڑا رکن اسلام اس کی ادائیگی ہوئی لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے استغفار کرو کہ نماز میں کوتاہی ہو گئی نماز میں خیالات ادھر ادھر ہوتے رہے نماز کے منافی جو چیزیں ہو سکتی ہیں مجھ سے یہ کام ہوئے ہاں جی تو استغفار کرو استغفار کرنے والا ہمیشہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور عمل کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے اپنی خوبی نہیں سمجھتا اس وجہ سے نماز کے بارے میں فرمایا اس وضو کرو جی وضو کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے اللہم من مجالنی ملتین یہاں بھی توبہ وضو کروایا توبہ سکھائی کوئی کتا نہ ہو گئی ہو احساس یہ رہنا چاہیے نماز مکمل کرو تو استغفر اللہ کہو حج کے سفر سے واپس آؤ تو استغفر اللہ کہو سماضر اللہ جب تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تو پھر کیا کرو استغفار کرو اللہ سے مغفرت طلب کرو زبان سے باقی ازکار بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں جی لیکن استغفار بھی بہت اہم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ غفور اللہفرحیم جو بھی کمی رہ گئی ہوگی تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں تمہیں لے لے گا تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جب تم استغفار کر لوگے ہاں جی تو پھر حج تمہارا استغفار کے ساتھ صحیح ہوگا فائدہ قدئی تم منا لَهُ فدھ ذکر خلاق و من ہم میل اور فائزہ قزئی تم پس جب پورا کر لو تم مناسککم اپنے مناسک کو یعنی مناسک حج کو فض کر تو ذکر کرو اللہ کا کا ذکر کم جیسا کہ ذکر کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کا او اشدا ذکر یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرنا اللہ کا فمن النا سے پس لوگوں میں سے من وہ شخص بھی ہے یقول و جو کہتا ہے رب نا آت نا دنیا اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں ہم تو تجھ سے دنیا ہی مانگتے ہیں ومالہ مالحو فل آخرت من خلاق اور نہیں ہے اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ و اور ان میں سے من وہ شخص بھی ہے یقول و جو کہتا ہے رب بنا آتنا فی دنیا حسنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر عطا کر بھلائی وفل آخرت حسنا اور آخرت میں عطا کر بھلائی وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے الائقا یہ ہیں وہ لوگ لہم کہ ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما کسبو اس سے جو انہوں نے کمایا واللہ اللہ سری الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے جی فائدہ قزئی تم کا کم جب تم مناسک کے حج ادا کر لو جب تم حج کے جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر یعنی ان سارے احکام پر عمل کر لو مکمل کر لو عرفات پہنچ جاؤ عرفات میں وقوف کے بعد پھر مزدلفہ آؤ وہاں رکنے کے بعد پھر واپس منا کے اندر پلٹو اور یہ سارا کام جب تم کر لو تو پھر کیا کرو فض کر تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو میدان منا میں جو تم نے ٹھہرنا ہے واپس کہاں پہنچے ہیں مزدلفہ سے کہاں آئے ہیں میدان منا کے اندر آئے ہیں دس ذی الحجہ کو یہ میدان منا میں حاجی واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس ذی الحجہ کو کیا کیا کرتے ہیں یہاں آ کر ہاں جی جمرہ اقبا جو ہے اس کو کنکریاں مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں قربانی کر کے پھر حلق یعنی حجامت بنواتے ہیں اور احرام کھولتے ہیں پھر وہاں سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں سعی کرنے کے بعد پھر واپس منا میں آ کے رات گزارتے ہیں یہ دس ذی الحجہ کے امور حج ہیں مناسب حج ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ترتیب تبدیل ہو سکتی ہے گنجائش دی گئی ہے علماء نے پھر رش کی وجہ سے عام طور پر یعنی اس کے اندر بہت کچھ گنجائشیں موجود ہیں یہ کبھی یہ موضوع ہو تو پھر انشاءاللہ اس پر آپ سوال کر لینا لیکن میں نے عموماً آپ کو بتایا کہ دس ذی الحجہ کو یہ چار بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں چار بڑے بڑے کام ہیں کنکریاں مارنا قربانی کرنا احرام کھولنا اور طوافِ افادہ اس طباف کو جو داص حجہ کو کیا جاتا ہے اس طباف کا نام کیا ہے ایک طباف ہے طبافِ قدوم طوافِ قدوم وہ طباف جب آپ پہلے پہنچے ہیں بیت اللہ پہنچے ہیں پہلی نظر آپ کی پڑی ہے بیت اللہ کے اوپر تو یہ طوافِ قدوم ہے جس میں دایاں کندہ ننگا رکھا جاتا ہے اور تین چکر جو ہیں وہ ذرا پہلوانوں کی طرح لگائے جاتے ہیں یہ طوافِ قدوم کہلاتا ہے یہ اس کا ذکر جو حج کا حصہ ہے اس کو طوافِ افاظہ کہتے ہیں افادہ کا معنی پلٹنا جب آپ عرفات مزدلفہ سے واپس پلٹے ہیں تو آپ نے یہ طواف کیا ہے اس کو طوافِ افاظہ کہتے ہیں یہ حج کے ارکان میں سے ایک باقاعدہ رکن ہے یہ یہ طواف جو ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ جب تم یہ کام کر کے مینا پہنچ جاؤ تو کیا کرو فض کر اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ مینا میں مینا میں میلے لگاتے تھے عرب عرب کے لوگ جاہلی دور کے اندر بڑے جناب میلے کرتے تھے کھیل تماشے کرتے تھے میرا خیال ہے کشتیاں بھی ہوتی ہوں گی تیر اندازیاں بھی ہوتی ہوں گی کھیلیں جو ان کی معروف ہوں گی وہ سارے کے میلے لگاتے اور پھر جناب وہاں اپنے باپ دادا کے بڑے قصیدے گاتے میرا باپ ایسا تھا میرا باپ فلاں تھا میرا قبیلہ فلاں تھا میرا دادا فلاں تھا تو اس پر فخر کرتے یہ نکلتا تو جناب اپنے باپ دادا کے اوپر بات کرتا وہ نکلتا تو اپنے باپ دادا کا قصیدہ پڑھتا یہ بڑے بڑے قصیدے بھی جو بڑے مشہور ہیں ہاں جی بڑے مشہور ہیں یہ بھی تقریباً اسی طریقے سے جب یہ منڈی لگتی تھی جب یہ بازار لگتے تھے جب یہ لوگ جمع ہوتے تھے تو ان کا مشغلہ یہ ہوتا تھا یہ عرب زبان کے تو بڑے ماہر تھے نا تو پھر اشعار کہتے باپ دادا کا ذکر کرتے قصیدے کہتے تو یہ ان کا باقاعدہ شغل ہوتا تھا فرمایا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ان کو بڑا یاد کرتے ہو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو اپنے قبیلے کی اپنے خاندان کی اور اپنے یعنی لوگوں کی بڑی باتیں بناتے ہو تو اب مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ تم نے باپ دادا کی باتیں نہیں کرنی اپنی قبائلی عصبیتوں کو نہیں اجاگر کرنا ہم فلاں ہوتے ہیں اور ہم فلاں ہوتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہم مسلمان ہوتے ہیں بس جب تم مسلمان ہو تو ذکر اللہ کا کرو گے یہ نہیں ہے کہ فلاں کا لے کے بیٹھ گئے اور فلاں کا لے کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس میں ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس ذکر سے مراد تکبیرات کو بلند کرنا ہے اس ذکر سے مراد کیا, کیا ہے تکبیرات کو بلند کرنا ہے جمرات پر جب کنکریاں مارنی ہیں تین جمرے ہیں نا تین جمرے ہیں داص الحجہ کو تو صرف ایک جمرہ کے اوپر ہی کنکریاں مارنی ہیں لیکن اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ایام تشریق ہیں دس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ یہ تین دن جو ہیں یہ ایام تشریح کہلاتے ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام و اقلن و وذکر اللہ یہ دن جو ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں اس کے اوپر عمل کیسے ہوتا تھا کہ بلند ہوتی تھیں دیکھو نا جب کنکریاں مارنی ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر بلند کرنا جب جانور ذبح کرنے ہیں اس وقت بھی تکبیر بلند کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا قائدہ یہ تھا کہ منا کے اندر ٹھہرتے تو پھر تکبیرات بلند کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ثابت ہے کہ وہ اپنے خیمے میں اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر بلند کرتے تو مسجد خیف کے اندر لوگ سنتے پھر مسجد سے تکبیریں بلند ہونا شروع ہوتی مسجد سے تکبیریں بلند ہوتی تو منا کے اندر جہاں جہاں خیموں کے اندر لوگ ہوتے پورا منا میدان منا کا میدان یہ تکبیرات سے گونج اٹھتا یہ ابن کثیر نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہی اصل مراد ہے ذکر سے کہ تکبیرات بلند کرنی ہے کھانا پینا اور تکبیرات بلند کرنا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو منا کے اندر ٹھہرنے کے لیے سب سے اچھی لگتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا کہ یہ جو اپنے باپ دادا کہ بڑے ذکر کرتے تھے نا بڑی مجلسیں لگاتے تھے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کر کے دکھاؤ کہ وہ سب باتیں ختم ہو جائیں وہ سارے طریقے ختم ہو جائیں او اشد ذکرہ اسی لیے یعنی مینا کے اندر ٹھہرنا ایام تشریق میں تکبیرات کو بلند کرنا اب بھی وہاں اگر آپ جائیں تو ماشاءاللہ اللہ بہت اہتمام ہوتا ہے خاص طور پر عربوں کے خیمے جو دین کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اکثر اوقات جو ہے نا جی وہ تکبیرات بلند ہوتی ہیں نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے بھی پھر سبحان اللہ یہ تو ہے نا حج کا معاملہ اگر جو لوگ حج کو نہیں جاتے شہروں میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینہ کے اندر ایام تشریق میں اسی طریقے سے صحابہ کی عادت تھی کہ وہ مسجد میں تقویریں بلند کرتے مسجد سے نکلتے تو بازار کے اندر تقویریں بلند کرتے تو یہ صحابہ کی عادت موجود ہے آج کل ہمیں بھی اپنے علاقوں کے اندر ایام تشریق میں یہی کچھ کرنا چاہیے داص الحجہ کو بھی تکبیریں بلند کرنی چاہیے ایام تشریق میں بھی تکبیریں بلند کرتے ہی رہنا چاہیے فمن النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا دنیا لَهُ فِي آخرت من خلاق فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے دے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت کی بات ہی نہیں کرتے ہیں نہ آخرت ان کے سامنے ہے نہ آخرت سے کوئی دلچسپی ہے وہ د... اللہ اکبر دین سے بھی دنیا ہی تلاش کرتے ہیں دعا کرتے دعا تو دین ہے نا دعا تو عبادت ہے نا یہ تو اس دعا میں مانگتے کیا ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم سے آخرت مانگتا ہی نہیں ہے ہم اس کو آخرت دیتے ہی نہیں ہیں بمال ہاں ہوں فی الآخرت من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ اکبر بہت لوگ ہیں اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو لوگ شغل اختیار کیے ہوئے ہیں دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھائی اور ڈیوٹی دی تنخواہ لے لی یہ الگ بات ہے اس میں وہ دین کی تنخواہ نہیں ہے وہ وقت دینے اور پابندی کی تنخواہ ہے کہ بندہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کی پابندی کرتا ہے تو یہ پابندی اختیار کرنا تو درست ہے لیکن لیکن دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا ہاں جی اور اس سے آہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں طویز لکھ لکھ کے دینے والے طویل چھاپے ہوتے ہیں انہوں نے بقاعدہ چھاپے ہوئے ہوتے ہیں جناب یہ سو روپے اب آج کل سو روپئے تو میرا خیال لیتا ہی کوئی نہیں یہ جی پرانا دور تھا سمجھا گئی اور لیکن اب تو آج کل تو میرا خیال ہے ہزار سے میرا خیال چھوٹے سے چھوٹا طویز ہزار سے شروع ہوتا ہوگا مجھے گمان ہے مہنگائی ہو مہنگائی ہو گئی ہے ہاں جی تو جب ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے طویض بھی مہنگے ہو گئے ہیں یہ تو ہر چیز کے ساتھ ہی چلتا ہے نا دنیا کے ساتھ ہی چلتا ہے اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہے ہی ساری دنیا یہ دلیل ہے نا اگر باقی چیزیں مہنگی ہو گئی تو طویل بھی مہنگا ہو گیا طویض بکتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ سوچیں پیدا کرنا ان چیزوں کو تربیت کرنا لوگوں کی اس بات کے اوپر ہے جی یہ بہت غلط ہے اور یہ تو اللہ کے دین کو بیچنے کی بات ہے دین سے دنیا کمانے والی بات ہے یہ شغل کرنا اور اس کو اللہ آخرت پیش نظر ہی نہ رہے ظاہر ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر عقیدے برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب توازن نہیں رہتا ہاں جی توازن بگڑ جاتا ہے تو اس کا لازمی اثر عقیدے پر جب عقیدہ بگڑے گا تو عمل برباد ہو جائے گا وہ منہ می عقول اور ابنات نا فل دنیا ہسنا و آخرت ہسنا بنار ہاں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر وہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں اب دنیا کے کی حسنا کیا ہے صرف مال و دولت نہیں وہ اگر مانگیں گے تو اللہ سے حلال مال مانگیں گے اب حلال مال کا حاصل کرنا حسنہ ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے یہ رحبانیت اور ترک دنیا کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے دنیا کے اندر بھلائی طلب کرو ابن کثیر نے بہت ساری چیزیں حسنہ کے اندر شامل کی ہیں بندہ اللہ سے نیک بیوی طلب کرتا ہے یہ حسنہ ہے نیک اولاد طلب کرتا ہے یہ حسنہ ہے حلال مال اللہ سے مانگتا ہے یہ حسنا ہے جی اللہ تعالیٰ سے یعنی سکون مانگتا ہے اچھی اچھی چیزیں دنیا میں مانگو جو جس مانگنے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جن چیزوں کو تمہارے لیے درست قرار دیا ہے وہ سب اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے گھر چاہیے گھر اللہ کی نعمت ہاں؟ گھر اللہ کی نعمت ہے سواری مانگو سواری اللہ کی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نعمتوں کے اندر شامل کیا ہے تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی حلال قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دنیا کی جن چیزوں کو درست قرار دے دیا وہ اللہ سے مانگو یہ سب حسنا ہے یہ یہ یہ ایسی چیز نہیں ہے لیکن مسلمان جب دنیا میں بھلائی مانگتا ہے اللہ سے اچھی چیزیں مانگتا ہے تو ساتھ ہی وفل آخرت حسنہ آخرت کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتا ہے صرف وہ دنیا نہیں مانگتا وہ اللہ سے آخرت مانگتا ہے آخرت میں بھلائی سبحان اللہ جنت سب سے بڑی حسنہ ہے جنت میں جانے کے لیے یہ جتنے مراحل ہیں, ہیں جی یا اللہ میری موت دین پر ہو یہ میری موت دین پر ہو تاکہ میرا ر... میرے اگلا سفر میرا آسان ہو جائے یا اللہ میری موت شہادت کی موت ہو تو مجھے توفی عطا فرما یہ موت سے شروع ہوتی ہے نا آخرت موت سے آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے پہلے پہلے دنیا ہے موت سے آخرت شروع ہو گئی ایک بندہ اپنی موت مانگتا ہے شہادت کی موت سبحان اللہ یہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ سے شہادت کی موت ہاں جی قبر میں آسانی یہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے حشر کے اندر آسانی مانگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر مانگتا ہے ہاں جی سفارش مانگتا ہے نبی کی یہ ساری چیزیں یہ حسنہ میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار مانگتا ہے ایک بندہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ مجھے تو وہاں اپنا دیدار نصیب فرما یا اللہ اپنے نبی کا جنت کے اندر مجھے قرب نصیب فرما یہ سب حسنا کے اندر شامل تو جب بندہ دنیا میں حسنا مانگتا ہے تو مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت کی حسنا بھی ساتھ ہی مانگتا ہے اس کی توجہ ہمیشہ آخرت پہ بہت رہتی ہے اور ساتھ کہتا ہے وقنا عضابار یا اللہ دوزخ کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا لے ایمان پختہ ہے کہ جہاں جنت ہے جس کو میں طلب کر رہا ہوں وہاں دوزخ بھی ہے جنت میں وہ جائے گا جو دوزخ سے بچے گا اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتا ہے یا اللہ دوزخ سے بچا لے اللہ اکبر لہم نصیب مما کسبو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے یا بڑا حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا جو نیک عمل انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہیں ان نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالی آخرت میں ان کو دے گا اس بات کا ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ اپنے عمل کو اس بنیاد کے اوپر سوار کرنا چاہیے تو فرمایا کہ ان کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ آخرت دے دے دنیا میں چاہے ہمیں کچھ بھی نہ دے جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری داری کے لیے گئے وہ بہت بیمار تھا بہت شدید بیمار تھا تو آپ نے اس سے پوچھا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے اس نے کہا یا اللہ وہ میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ بس یہ جتنی تکلیف ہے یا اللہ دنیا میں مجھے جتنی چاہے تکلیف دے دے آخرت میری آسان کر دے یہ کہتا ہے میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا آپ نے فرمایا نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہاں بھی دنیا میں بھی اللہ سے شفا مانگ اللہ سے شفا مانگ یہ نہ کہ یا اللہ دنیا میں جتنی تکلیف دینا چاہتا ہے مجھے دے دے یہ نیکی نہیں ہے یہ تقوی نہیں ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور اس کی اصلاح کی اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اس نے اللہ سے شفا طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مرض سے شفا عطا فرما دی یہ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور جتنے یہ صوفیاء ہیں اللہ رحم کرے یہ ترک تارک الدنیہ یہ رہبانیت کے سلسلے اپنے آپ کو دنیا کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کرنے والے اپنے آپ کو شدتوں کے اندر پیدا کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی شدتوں کو اختیار کر کے ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ لیں گے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت شروع کر دیتے ہیں ایک ٹانگ پہ اللہ نے دو ٹانگیں بنائی ہیں تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں جتنی تکلیف اٹھائیں گے اچھا سخت سردی کے موسم میں پانی کے اندر کھڑے ہو کر جناب عبادت شروع کر دیں یہ یہ طریقے جو ہے نا جی بالکل فضول طریقے صوفیا نے یہ تارک و دنیا لوگ یہ ہندوؤں سے سادھوؤں سے یہ سلسلہ چلا ہے یہ ہندؤں کا تصور عبادات کا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکلیف اپنے جسم کو وہ اصل جسم کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ جسم جو ہے نا یہ مادہ ہے اور روح کے لیے روح کی پرواز کے لیے یہ رکاوٹ ہے اس لیے اس مادی جسم کو جتنا کھپاؤ جتنا اس کو کھپاؤ عبادت کے لیے ان کے ہاں ریاضت کا لفظ مشہور ہے یہ ان کی ویدوں کے اندر عبادت کے لیے ریاضت کا لفظ مشہور ہے اور ریاضت کس کو کہتے ہیں وہ ریاضت کہتے ہیں اپنے جسم کو مارنا اس کو کمزور کرنا اور مادیت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جتنا جسم کمزور ہوتا جائے گا اتنی روح پاک ہوتی جائے گی اور پھر اس کی پرواز بہتر ہوتی چلی جائے گی یہ تصور ہندوؤں سے بدھوں سے یہ تصور آیا اور یہ سارا تصوف جو بنا ہے یہ تقریباً یہ تصورات ہندوؤں سے عیسائیوں کے اندر گئے ہیں عیسائیوں سے زیادہ تر مسلمانوں کے اندر آئے ہیں اس علاقے میں تو ڈائریکٹ ہی ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آ گئے یہ سارے نظریات یہ جتنے پیر خانے آپ دیکھیں گے نا یہ چلے یہ چلوں کی مصیبتیں جتنی ہیں یہ سارے کا سارا سلسلہ ہندوازم کا ہے یہ ہندو دھرم سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں چلے ہاں جی اور بالکل چپ کا روزہ چپ کا روزہ رکھ لیا جی بولنا ہی نہیں ہے کسی سے آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی روٹی نہیں کھانی جو جو جو آگ پکاتی ہے وہ نہیں کھانا بس جو باقی چیزیں کھانی یہ اس قسم کی پابندیاں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لگائیں دین کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں یہ سب ہندو دھرم سے ہندوازم سے یہ سارے عبادت اور یہ ریاضت کے سلسلے مسلمانوں کے اندر آئے ان سے بچنا چاہیے سہانک اللہ بحمد